کہ کیا داڑھی کٹوانا یا ایک مٹھی سے کم کروانا حرام ہے اور اگر حرام ہے تو حرام کی ڈیفینیشن تعریف کیا ہے داڑھی منڈانا حرام ہے بالکل ہے اور تھوڑی کے نیچے چار انگل ایک مشت سے گھٹانا فقہ حنفی کے مطابق حرام ہے اب حرام دو ہیں ایک ہے حرام قطعی اور ایک حرام ضنی حرام قطعی کی تعریف یہ ہے کہ ما یسب تو بھی دلیل قطعین یوکفر و جاہدہ و یو الضب و حرام قطعی وہ ہے جو دلیل قطعی یعنی قرآن پاک کی آیت سے یا حدیث متواتر سے ثابت ہو جس کا انکار کرنے والا کافر قرار دیا جائے اور جس کا ترک کرنے والا یعنی چھوڑنے والا عذاب میں مبتلا ہوتا ہے جیسے نماز ہے نماز کی فرضیت کا کوئی انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا نماز نہ پڑھنے والا عذاب میں مبتلا ہوگا یہ فرض قطعی ہے داڑھی رکھنا واجب ہے اور واجب کا الٹ ہوتا ہے حرام ضنی داڑھی نہ رکھنا حرام ضنی ہے تو داڑھی جو ہے دلیل ذنی سے ثابت ہے دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہے تو جو داڑھی نہیں رکھتا وہ فاسی مولین بھی کہلائے گا اور ایک مشت سے گھٹاتا ہے اگر وہ حنفی ہے تو وہ فاسی مولین کہلائے گا تو داڑھی رکھنا واجب ہے فرض نہیں ہے تو واجب قریب من فرض ہوتا ہے فرض کے قریب ہوتا ہے اس کے ثبوت میں جو دلائل ہوتے ہیں وہ ذنی ہوتے ہیں یعنی حدیث سے ثابت ہوئے ہوتے ہیں قرآن کی آیت سے ثبوت اس کا نہیں ہوتا مگر یہ کہ قرآن پاک کا حکم ہے وما انتق و ان الََََََََََوا انََََََََََََََََََََ الَََََََََََََََََََََ یوں اور یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے یہ نہیں مگر جو وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوں تو داڑھی رکھنا واجب ہے فرض نہیں ہے تو اس کے انکار کرنے والا اگر وہ حنفی ہے اور ایک مشت داڑھی کا انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے تو وہ گمراہ قرار دیا جاتا ہے اگر داڑھی رکھنا فرض ہوتی تو داڑھی کا انکار کرنے والا کافر قرار دیا جاتا ہے جیسے نماز کا انکار کرنے والا ہے واللہ تعالی تعالیٰ عالم